ونصفرو ون اُدب اللہ منشرور حسینہ و من سید آتِ اعمالینہ میّہ دلّہ فلاح مدلََ اللہ ومل فلاح د اشد اللّہ الہ اللّہ شری قلع و اشد النّہ محمد ابدول یا ائلدین کتقاطی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 الوافی بما صحیح حین یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے لیکن اس میں احادیث کے تکرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے کتاب کو کتاب کے مؤلف نے دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث کے بارے میں ہے جو عبادات پہ مشتمل ہے اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں ان میں سے تیرہویں کتاب جہاد کے بارے میں ہے اور اس جہاد کی سے متعلقہ کتاب میں کئی فصلیں ہیں ان میں سے پہلی فصل ہم پڑھ رہے ہیں اور اس فصل کا باب نمبر ہے چھبیس باب فضل الغزوی فی البحری سمندر میں لڑنے کی فضیلت سمندر میں جہاد کرنے کی فضیلت اور اس میں حدیث نمبر ہے نو سو چار نائن زیرو فور اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا اور حدیث کے راوی ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ابتدائی آدھا حسام پڑ چکے ہیں دوبارہ اس کا تذکرہ خلاصے کے طور پہ کروں گا تفصیلات میں جائے بغیر کہ نبی علی اصلاۃ اسلام ام حرام کے گھر میں گئے اور وہ آپ کو کھانا پیش کیا کرتی تھی ایک دن آپ ام حرام کے پاس گئے اور وہاں پہ آپ سو گئے پھر آپ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے بیدار ہوئے تو ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام آپ کیوں ہنس رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے جہاد کریں گے اور اس سمندر کی پشت پہ سوار ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو امی حرام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ ادو اللہ یہ جالانی منہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں شامل کر دے تو نبی علیہ اللاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے اس کے بعد ثمہ وضع اعلی عصا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سر رکھا یعنی کہ کسی سرحانے وغیرہ پہ آپ نے سر رکھا سم مستعی قضا پھر آپ بیدار ہو گئے یعنی کہ سنہانے پہ سر رکھا اور سو گئے جی. سم مستعی قدا پھر بیدار ہوئے وہ ہوا یدحق جب کہ آپ ہنس رہے تھے جی. فقول تو میں نے کہا ومایود حق و یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے کس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں قال تو آپ نے کہا من امتی میری امت کے کچھ لوگ عردو علیہ میرے سامنے لائے گئے میرے سامنے پیش کیے گئے فی تنفی اللہ اس حال میں کہ وہ اللہ قرآہ میں لڑ رہے ہیں کما الاول جیسا کہ آپ نے پہلی بار کہا تھا ویسے ہی آپ نے دوسری بار کہا قالت تو کہنے لگی کون ام حرام, حرام فقول تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ادال اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے یج عالنی منہم کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے مجھے بھی ان میں سے بنا دے قالا تو آپ نے کہا انتمینلا کہ تم پہلے لوگوں میں سے ہو پہلے گروہ میں سے ہو نبی علی السلام کو دو بار خواب میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے دکھائے گئے جو پہلی بار دکھائے گئے وہ سمندری جہاد کریں گے سمندر میں سواری کریں گے اور اللہ کی راہ میں لڑیں گے جی تو امّ حرام نے نبی علیہ اللہ سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی دوبارہ جب نبی علیہ الاتل نے آرام کیا اور آپ سو گئے اور پھر بیدار ہوئے تو دوبارہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں کیوں ہنس رہے ہیں تو آپ نے پھر بتایا کہ مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے تو ام حرام نے پھر درخواست کی کہ اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں بھی شامل کر دے تو آپ نے کہا الاولین کہ تم پہلے گروہ میں سے ہو یعنی کہ دوسری بار جو امّ حرام چاہتی تھی وہ ان کی درخواست قبول نہیں کی گئی ان کی یہ خواہش قبول نہیں ہوئی اور امیہ حرام کون ہیں صحابیہ ہیں جی نبی علیہ صلاحت اسلام کی خدمت گزار ہیں جی اس سب کے باوجود وہ اپنی یہ حہادت کو پورا نہیں کر سکیں پتہ چلا کہ صحابہ کلام بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو بھی وہ خواہش رکھتے ہوں وہ پوری کر دی جائے اللہ رب العزت ان کی جو خواہش چاہتے ہیں پوری کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں پوری نہیں کرتے اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ دونوں بار ام حرام نے نبی علیہ السلاۃ اسلام سے درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو آپ کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بنایا ہے آپ کی ذات کو نہیں ایسا نہیں ہوا ام حرام نے اللہ رب العزت سے کہا ہو کہ اے اللہ آپ نے اس حبیب کے صدقے آپ نے اس عظیم نبی کے صدقے یا ان کی زلفوں کے صدقے یا ان کے نالین کے صدقے یا ان کی کملی کے صدقے مجھے بھی اس گروہ میں شامل کر دے بلکہ انہوں نے آپ کی دعا کے وسیلے کو اختیار کیا ہے اور یہی وہ وسیلہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو زندہ ہو موجود ہو آپ اسے نیک و کار سمتے ہوں آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ وسیلہ اور واسطہ بنا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے وسیلہ اور واسطہ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں جیسا کہ ان تین لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا جو ایک غار میں پھنس گئے تھے اور غار کا دروازہ دہانہ بند ہو گیا تھا ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا اور یہ وسیلہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے تو وسیلے کے طور پہ اپنا نیک عمل پیش کریں یا وسیلے کے طور پہ آپ کسی زندہ موجود شخص سے دعا کرائیں اور اس کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بنائیں جی. تیسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو واسطہ کے طور پہ پیش کریں اللہ سے کہیں یا اللہ تو رحمان لیے میری دعا قبول فرما تو رحمان لیے میرے اوپر رحم فرما تو رضا لیے تو مجھے رزق دے یا اللہ میں تجھے تلی صفت رحمت کا واسطہ دیتا ہوں یا اللہ میں تجھے یہ تریسفتے رزق کا واسطہ دیتا ہوں مجھے رزق دے دے تو یہ وہ وسیلے ہیں جو دعا میں اختیار کیے جا سکتے ہیں اور جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں لیکن اللہ رب العزت سے یہ کہنا کہ اپنے نبی کے تو فیل ان کے صدقے میری یہ دعا قبول فرما تو یہ وسیلہ کی وہ قسم ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کے بعد فراقی البحر فی زمان معاویہ تبن ابی سفیان کہ ام حرام جناب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نما کے زمانے میں سمندر میں سوار ہوئیں یعنی کہ سمندر کا انہوں نے سفر کیا فصوری عط اندہ بتیہا ہی نرج تم البحری تو وہ اپنے جانور سے گر پڑی جب وہ سمندر سے نکلیں فالکت تو ہلاک ہو گئیں فوت ہو گئیں جی یہاں پہ یہ بات قدر اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہے لیکن مسلم شریف میں اس کا تذکرہ قدر تفصیل سے آیا ہے مسلم شریف میں ہے قربہ بغلاطن کہ جب وہ سمندر سے نکل کر باہر آئیں تو ان کا خچر ان کے قریب لایا گیا فراقی بتہا تو وہ خچر پہ سوار ہوئی فسر آتا تو اس خچر نے ان کو گرا دیا فندقت دقتوں تو ان کی گردن ٹوٹ گئی تو اس انداز سے ام حرام فوت ہوئی ہیں تو ام حرام نے یہ سفر کب کیا ہے ام حرام نے یہ سفر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کیا ہے اس سے پتہ چلا کہ پہلا لشکر جس نے وہ جہاد کیا جس کے بارے میں نبی علیہ سات اسلام کو خواب میں بشارت دی گئی تھی اس نے یہ سفر جناب معاویہ کے زمانے میں کیا ہے جناب معاویہ اس زمانے میں شام کے گورنر تھے اور اس زمانے میں جو خلیفۃ المؤمنین تھے وہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ سن ستائی سجری کا واقعہ ہے اسی لیے بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ایک بہت بڑے امام امام محلب بن احمد الندلاسی جو سن چار سو پینتیس میں فوت ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فی حاد الحدیث منقبۃ الل اس حدیث میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوئی ہے کیوں لحو اول من غزل بہرا معاویہ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سمندری جہاد کیا ہے سمندری لڑائی لڑی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب معاویہ کی شان کا ان کے مقام کا ان کے جہاد کا اور سمندری جہاد کا آغاز کرنے والے مسلمانوں میں سب سے پہلے جناب معاویہ ہیں یہ ان کی سنت ہے یہ ان کا طریقہ ہے جس پہ بعد والے لوگ عمل کرتے ہیں اور افریقہ کی جانب اسلام کو پھیلانے والے اسلام کو عام کرنے والے جناب معاویہ ہیں شام اور ادھر آگے نکل جائیں آپ وہ جتنا بھی جہاد جناب معاویہ نے کیا ہے وہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی شان دی ہے اب ان کے سبب سے جو کافر مسلمان بنے وہ یقیناً ان کے لیے صدقہ اجاریہ بنے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان نیکیوں کا جو جناب معاویہ نے اس جانب سے سمیٹی ہیں اور حاصل کی ہیں اور پھر نبی علی صلاح اسلام کی اس حدیث کا مستاق بن رہی ہیں جناب معاویہ کی شان میں چند دیگر احادیث بھی آتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جسے امام ترمدی اپنی جامے میں لے کر آئے ہیں شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا تھا اللّہ مجالم ہین مہدی وہدی بہی اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دینا تو جب جناب معاویہ شام کے گوندر بنے اور انہوں نے شام اور شام کے آگے جو علاقے ہیں ادھر جہاد کیا تو ان کے ذریعے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی باب نمبر ستائیس باب عن قتل القت وسبان بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی ممانات یعنی کہ دوران جنگ بلا وجہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنا ممنوع ہے انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے حدیث نمبر نو سو پانچ نائن زیرو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ع ابن عمر رضی اللہ عنہما قال روایت ہے جناب اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں وجید مراۃ فی فیباد مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں میں سے کسی لڑائی میں اس حال میں ملی کہ اسے قتل کیا گیا تھا فلاحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القت النسائی وسمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے روک دیا منع کر دیا یہ حدیث اس بات پہ دلال کرتی ہے کہ اسلام کا مقصد لوگوں کا خون بہانا نہیں ہے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو قتل کیا جائے تو عورتیں اور بچے چونکہ مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں لڑائی کا حصہ نہیں ہوتے اس لیے انہیں قتل کرنے سے روک دیا گیا لیکن اگر عورتیں یا بچے جنگ میں شریک ہوں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں تو پھر انہیں بھی قتل کیا جائے گا دوسرے نمبر پہ اگر کافر ان بچوں کو اور ان عورتوں کو بطور ڈھال استعمال کریں تو پھر حملہ کیا جائے گا چاہے اس میں بچے اور عورتیں مارے مارے جائیں اس میں قصور ان مردوں کا ہے ان کافروں کا ہے جو اپنی عورتوں اور بچوں کو سامنے لے کر آئے ہیں اور بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں ایسے ہی اگر مسلمان کسی جگہ رات کے وقت حملہ کرتے ہیں تو اس حملے میں اندھیرے میں ہو سکتا ہے کچھ عورتیں بھی قتل ہو جائیں بچے بھی مارے جائیں تو اس وجہ سے مسلمانوں پہ کوئی گناہ انشاءاللہ اللہ نہیں ہوگا لیکن وہ عورتیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے شریک نہیں ہیں اور ایسے ہی بچے تو انہیں قتل کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور منع کیا ہے باب نمبر اٹھائیس باب الرجل الیکت الاخر وید قلان یہ باب اس بارے میں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں ہی جنت میں پہنچ جاتے ہیں دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں قاتل بھی مقتول بھی یعنی کے بظاہر یہ عجیب بات ہے تو اس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے نو سو نائن زیرو سکس قاف اس عدیز کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حريرا رضی اللہ تعلن سرويت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمايا اللہ حك اللہدالعيعى یکقت الاحدحم الخر یدخن الجنا اللہ رب العزت دو آدمیوں کے اوپر ہنستے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں یوقات الحاد آفی صبیر اللہ یہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے فیوقتل تو قتل ہوتا ہے تو اب اللہ قلعہ میں لڑا قتل ہوا شہید ہوا زہرہ جنت میں جائے گا سم یتوب اللہ علقات عَلِ پھر اللہ تعالیٰ قاتل پہ رجوع کرتے ہیں اسے توبہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں فیوست تو اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے جن کے بعد میں وہ بھی کسی مارکے کے میں حصہ لیتا ہے وہ بھی دیہات کرتا ہے وہ بھی قتل ہوتا ہے تو وہ بھی جنت پہ پہنچ جاتا ہے قاتل بھی جنت میں مقتول بھی جنت میں اس کی بہترین مثال نبی علی السلاط اسلام کے چچا حمزہ ہیں اہد کی لڑائی میں شہید ہوئے انہیں شہید کرنے والا کون ہے وحشی بن حرب اب حمزہ رضی اللہ تعرن سعید و شہدا ہیں یقینا جنتی ہیں لیکن واح بن حرب بھی بعد میں مسلمان ہوا اس نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا اور اس نے بھی آپ کے بعد جہاد کیا بلکہ مسلمہ قذاب کو قتل کرنے والا کون تھا واح بن حرب تھا مسلمہ کزاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا جس نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس کا خاتمہ کس کے ہاتھوں ہوا وحشی کے ہاتھوں ہوا اور یہ وحشی بھی بعد میں شہید ہوئے اور یہ بھی جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے تو کاتل اور مقتول دونوں جنت میں تو اللہ رب العزت ایسے دو لوگوں کے اوپر ہنستے ہیں یقتل حمل آخر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے یدقلاج جی. دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں جی. پھر تفصیل آپ نے بیان کی کہ یقاتل قاتل فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں کتال کرتا ہے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے جی. فیوقتل تو مقتول ہو جاتا ہے یعنی کہ شہید ہو جاتا جی. ہے جی. سمی طوب اللہ القاتل پھر اللہ تعالیٰ قاتل پہ رجوع کرتے ہیں یعنی کہ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق دیتے ہیں تو وہ بھی جہاد کرتا ہے فیوست تو وہ بھی شہید ہو جاتا ہے اب اس عدیص میں اللہ رب العزت کے ہنسنے کا تذکرہ آیا ہے اور ہمیں قرآن و حدیث سے اللہ رب العزت کی کئی صفات کا علم ہوتا ہے اور اللہ کی صفات کا علم اللہ ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ کی صفات کا علم اللہ کے انبیاء کرام علیہ اللاط و اسلام کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے عقل کے ذریعے رائے کے ذریعے اللہ رب العزت تک پہنچنا اللہ کے ناموں کو جاننا اللہ کی صفات کو جاننا ممکن نہیں ہے ہم مومن ہیں ہمارا کام ہے اللہ کی بیان کردہ ایک ایک صفت پہ ایمان لانا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دو لوگوں پہ ہنستے ہیں جن میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہے دونوں جنت پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی صفت کہ اللہ ہنستا ہے کس نے بیان کی نبی علی سات وسلام نے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نبی علیہ صلاحت اسلام اس نے اللہ کی جو صفت بیان کی صحابہ کلام نے ہم تک پہنچائی صحابہ کلام سے تابعین نے لی ان سے تباہ تابعین نے حتیٰ کہ امام بخاری تک حدیث پہنچی ان میں سے کسی کو بھی یہ بات عجیب نہیں لگی ان میں سے کسی نے بھی اس صفت کی تعویل نہیں کی کسی نے بھی اس کے معنی کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی لیکن بعد میں ایسے لوگ آئے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات مسئلہ بن گئی انہوں نے اللہ کی بیان کردہ ایک ایک صفت میں تعویل کی کوشش کی معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور دعویٰ یہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنظیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایب سے پاک کر رہے ہیں یعنی کہ ہنسنا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہنستا ہے اس سے مراد ہنسنا نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس پہ ہنستا ہے اس پہ اپنی رحمت کرتا ہے جس پہ اللہ ہنستا ہے یعنی کہ اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اس قسم کے معنی بیان کیے گئے اور یہ حقیقت میں انکار ہے اس لفظ کا جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اور ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم مومن ہیں ہمارا کام ہے ہر اس چیز پہ ایمان لانا جو اللہ نے بیان کی ہر اس چیز پہ ایمان لانا جو نبی علی السلام نے بیان کی اور جو آپ سے ثابت ہے تو اللہ رب العزت کے ہنسنے کا تذکرہ صرف اس حدیث میں نہیں آیا دیگر کئی احادیث میں بھی آیا ہے مثال کے طور پہ وہ مشہور و معروف حدیث جو آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ سات اسلام کا ایک مہمان آیا لیکن مہمان نوازی کے لیے آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا آپ نے تمام بیویوں کے پاس پیغام بھیجا کسی بھی بیوی کی جانب سے کچھ بھی نہیں ملا تو پھر آپ نے کہا کون ہے جو اس مہمان کو لے کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنے تو ایک انصاری صحابی اس مہمان کو اپنے گھر میں لے گئے اب گھر میں کھانے پینے کے لیے وہی وہ کچھ تھا جو بچوں کے لیے تھا بچوں کو سلا دیا گیا انہیں کھانا نہیں دیا گیا اور وہ کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا میاں بیوی بھی بی پوری رات بھوکے رہے صبح جب نبی علیہ الستاط اسلام کے پاس وہ انصاری صحابی آئے تو آپ نے فرمایا ذاہق اللہ التم من فعالکما تم دونوں میاں بیوی نے آدھ رات جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہنسے ہیں اس پہ مسکرائے ہیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہنسنے اور مسکرانے کا تذکرہ آیا ہے تو نبی علیہ السلاط وسلام اگر یہ جانتے اگر یہ سمتے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہیں تو آپ ان کا معنی وہ بیان کرتے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں جو ان صفات کی تعویل کرتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیر مناسب تھے حقیقت یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی بات مان لی جائے جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں تو ہمیں ایک ایسا معبود ماننا پڑے گا جو معدوم ہے یعنی کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے یعنی کہ جو نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا تو وہ کیا ہے پھر وہ معدوم ہے غیر موجود ہے جبکہ اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم اس رب پہ ایمان لاتے ہیں جس رب کی صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ وہ ایک ایک آواز کو سنتا ہے وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ہنسنے کا تذکرہ بھی آیا ہے اس کے ہاتھوں کا تذکرہ بھی آیا ہے اس کے قدموں کا تذکرہ بھی آیا ہے اس کی آنکھوں کا تذکرہ بھی آیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی صفات آئی ہیں تو ہم ان تمام صفات کو مانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے جیسے کئی گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صفات انسان کی طرح ہیں مخلوق کی طرح نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہر طرح کے ایب کمزوری اور نقص سے پاک ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ہر طرح کی کمزوری ایب سے پاک ہے اللہ ویسے ہنستے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہیں تو برل ایسی تمام صفات پہ ایمان لانا چاہیے باب نمبر انتیس باب حامل قلیلً و اجیرا کثیرا اس باب میں کیا ہے نبی علیہ الصلاۃ اسلام کے چند الفاظ کو ہی باب بنا دیا گیا ہے وہ الفاظ کیا ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اس شخص نے عمل تھوڑا کیا اور ادر زیادہ لے گیا کون یہ مل ہے کیا کیا اس نے یہ تذکرہ حدیث میں آئے گا حدیث کون سی ہے حدیث نمبر نو سو سات نائن زیرو سیون میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام امام مسلم رحمہ اللہ ہیں حنیل برا رویت ہے جناب برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے قالہ وہ کہتے ہیں جے من المن نبیت کہ بنو نبیت میں سے ایک آدمی آیا بن نبیت میں سے ایک آدمی آیا اور وہ آدمی کون ہے اس کا تھوڑا سا تعارف بریکٹ میں موجود ہے وہ کیا کہ کبیل من الانصاری کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ آدمی بنو نبیت میں سے تھا یہ نبیت کیا چیز ہے تو بتایا گیا کہ یہ انصاریوں کا ایک قبیلہ ہے تو ایک آدمی بن نبیت میں سے آیا اور بنو نبیت کون ہے یہ انصاریوں کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے فقالت اس آدمی نے کہا اشد اللہ الہ الا اللہ و انّاَََََََََ کا ابد ہو و رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور بے شک آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہوا پہلے مسلمان نہیں تھا بلکہ بخاری شریف میں اس آدمی کے بارے میں وضاحت آئی ہے کہ جب وہ آیا تو اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اقاتل او اسلم کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر لڑوں یا میں اسلام قبول کروں آپ نے کہا ثم قاتل پہلے اسلام قبول کرو ایمان لے کر آؤ پھر اللہ کی راہ میں لڑو پھر ہمارے ساتھ مل کے لڑو چنانچہ وہ مسلمان ہوا اور لڑا اور پھر قتل ہو گیا تو اب ہماری حدیث میں کیا آیا ہے کہ اس نے آ کر کیا کہا اللہ اللّہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بر حق نہیں وہ الّ کا ہو اور بے شک آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں سمت تقدمہ پھر وہ آدمی آگے بڑھا کس کے لیے لڑنے کے لیے فقاتل اس نے کتال کیا لڑائی لڑی جہاد کیا حتیٰ قتل یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا شہید ہو گیا فقال النبی و صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ سات وسلام نے عام هذا یسیرا و اجیرا کتیرا اس نے عمل تھوڑا سا کیا اور ادر بہت زیادہ لے گیا اس سے جہاد کی فضیرت معلوم ہوتی ہے کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے کہ ادھر آپ مسلمان ہوئے ادھر آپ نے جہاد کیا آدھے گھنٹے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ادھر آپ نے شہادت لی اور جنت کے آپ مالک بن گئے جنت کے آپ حقدار بن گئے جنت کا آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تو عمل تھوڑا سا کیا ہے ایک سال نمازیں نہیں پڑی دو سال نہیں پڑیں بلکہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھی عامر ہادہ و اجیرا کتھیرا یعنی کہ اسلام قبول کیا ہے فوراً میدان جہاد میں کود گئے ہیں اور شہادت مل گئی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جنت لے لی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ جہاد کتنا عظیم عمل ہے اس کے بعد باب نمبر تیس باب ا و تکبیر اسنا السیری کہ سفر کے دوران تسبیح بیان کرنا اور اللہ کی کبریائی بیان کرنا تسبیح یعنی کہ سبحان اللہ کہنا جی یا سبحان اللہ بحمد سبحان سبحان اللہیم کہنا یا سبحان اللہ بہ عدد اخلق ورضا ورغاء ہی وزینت عرش ہی و یہ الفاظ کہنا تکبیر اللہ کی قبریائی بیان کرنا مثال کے طور پہ اللہ اکبر اور یہ کب کرنا اسنا سیری سفر کے دوران چلتے ہوئے چاہے وہ جہاد کا سفر ہو یا عام سفر ہو لیکن خصوصی طور پہ جہاد میں کیونکہ جو حدیث نیچے آئی ہے اس کا تعلق جہاد سے ہے اور اللہ رب العزت بھی قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں یا یو حل ددینہ اذا منو ادا لقی تم فی عطن فتبر اللہ کثیر اللہ کم کہ اے ایمان والو جب تمہارا سامنا دشمن کے کسی گروہ سے ہو تو استقامت دکھاؤ ثابت قدمی دکھاؤ صبر کرو ڈٹ جاؤ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے تو اللہ کے ذکر کے بغیر کامیابی کی امید رکھنا یہ درست نہیں ہے اللہ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے نبی علی سب سے نام فرماتے ہیں لا یزالو لسان و رقبن بے اللہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں کبھی نماز کی شکل میں کبھی تلاوت کلام پاک کی شکل میں کبھی صبح و شام کے اذکار کی شکل میں اور کبھی اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اللہ کی شکل میں حدیث نمبر نو سو آٹھ نائن زیرو ایٹ کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی موصع اشاری رضی اللہ عنہ قال روایت ہے ابو اشعری رضی اللہ عنہ سے اور ان کا نام کیا ہے عبداللہ بن قیس ابو موسا اشعری کا نام ہے عبداللہ بن قیس یہ یمن کے رہنے والے ہیں اور ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور پھر ان تک معلومات پہنچیں کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں تو یہ بھی تقریباً باون تریپن آدمیوں کا قافلہ لے کر یمن سے نکلے کس لیے تاکہ مدینہ میں آپ سے ملیں آپ سے ملاقات کریں جس کشتی میں بیٹھے وہ ان کو حبشہ لے گئے تو وہاں حبشہ میں جب یہ پہنچے وہاں کے لوگوں سے ملے تو ان کی اچانک ملاقات جناب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے ہو گئی جن کو ہم اردو میں جعفر تیار کہتے ہیں جو جناب علی کے بھائی ہیں اور یہ وہی جعفر ہیں جنہوں نے شاہ ہفشہ کے دربار میں تقریر کی تھی جب مکہ والوں نے ایک وفد بھیجا تھا افشا میں کہ یہ لوگ ہمارے مکہ سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں ہماری قوم کے لوگ ہیں گمراہ ہو گئے ہیں آپ نیکی کریں اور ان کو واپس کر دیں تو شاہ حفشہ بہت ہی انصاف کرنے والا تھا اس نے کہا میں ایسے نہیں بھیجوں گا اس نے جناب جعفر کو ان کے ساتھیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو تمہارا کیا دین ہے تو جناب جعفر نے اس موقع پہ جو معلومات دی اور پھر قرآن کریم سے وہ عیتیں تلاوت کی جن میں تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جناب مریم کا تو شاہ افشا وہ ایتیں سن کے رونے لگ گیا اور اس نے ان قرآن تعلیمات کی تصدیق کی اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا اور یہی وہ شخص ہے جس کا آپ نے غیربانہ نماد جنادہ پڑھا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو موساشری اب حفشہ میں پہنچ گیا ان کا گروپ بھی حفشہ میں پہنچ گیا جناب جعفر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ابو موساشری سے کہا کہ ہم نبی علی السلام کے حکم سے یہاں پہ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں یہاں پہ رہنے کا حکم دیا ہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ رہو تو یہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ رہے کئی سال اور پھر سن سات ہجری میں خیبر فتح ہونے کے بعد یہ لوگ مدینہ پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے خیبر چلے آئے ہیں نبی علی سطح اسلام سے ملنے آپ کو دیکھنے کا شوق ان کو مدینہ سے خیبر بھی لے آیا یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تھکے ہوئے آئے ہیں اتنی دور سے سفر کر کے اب مدینہ میں آرام کرتے ہیں جب وہ لوگ خیبر سے واپس آئیں گے تو ملاقات کر لیں گے نہیں وہاں سے خیبر نکل گئے تو یہ چونکہ حدیث خیبر سے تعلق رکھتی ہے اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ ابو موساشری کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے تو ابو موسا شری سے روایت وہ کہتے ہیں لمحہ غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جب نبی علیہ السلاۃ والسلام نے خیبر میں لڑائی لڑی خیبر والوں سے لڑائی لڑی او قلا یا کہا کس نے ابو موساشری نے کہ لما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبی علی علیہ السلام نے خیبر کا رخ کیا اور پھر وہاں سے واپس آئے واپس آئے کے لفظ حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ خیبر میں جانے کا نہیں واپسی کا ہے کیوں کیونکہ بیان کر چکا ہوں کہ جاتے ہوئے وہ موسا شری صاحب اکرام کے ساتھ نہیں تھے اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھے وہ واپسی کے سفر میں نبی علی سات اور صحابہ کرام کے ساتھ تھے تو اس لیے میں نے پوری تفصیل بتائی تھی تو کیا کہتے ہیں وہ مساشری کہ جب نبی علی رخ کیا کہاں کا خیبر کا اور واپس آئے تو اشرف الناس وادن لوگ ایک وادی پہ چڑھے فرافہ اصواتهم سوا تو تو انہوں نے تکبیر کہتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کی تکبیر کیا تھی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہا اللہ اکبر اللہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بر حق نہیں ہے یہ ذکر کیا جا رہا ہے اور لوگوں نے وادی پہ چڑھتے ہوئے اونچی واض سے ذکر کیا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اربا والن فسکم اپنے اوپر نرمی کرو یعنی کہ اتنے اتنی اونچی واض سے تم یہ تکبیریں کہہ رہے ہو تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو اربا علام کم اپنے آپ پر نرمی کرو انکم نقم لا تدڑا سما غا ابا یقیناً تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے یقیناً تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے کہ جو غائب ہو ان تدعون تدرونا بے شک تم کس کو پکار رہے ہو سمیع اس کو جو سننے والا ہے کیا سننے والا ہے ہر آواز ہر بات ان کی اونچی آپ بات کریں یا آستہ بات کریں وہ سنتا ہے قریب تم اس کو پکار رہے ہو جو قریب ہے وہ ہوا اور وہ تمہارے ساتھ ہے ایک تو یہاں پہ غور کیجئے نبی علی صلاح نے فرمایا کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے جی وہ بحرا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تسبیح جی تسبیح کس کو کہتے ہیں اللہ کو ہر طرح کے ایب سے پاک قرار دینا تو اللہ تعالیٰ بہرے نہیں ہیں یہ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ آجز بے بس لاچار نہیں ہے یہ تسبیح ہے اللہ کی اولاد نہیں ہے یہ تصبیح ہے اللہ کے اوپر نیند تاری نہیں ہوتی اونگ تاری نہیں ہوتی یہ تصویر ہے اور حمد کیا ہے اللہ کی خوبیاں بیان کرنا تصبی اللہ کو ایب سے پا قرار دینا اور حمد اللہ کی خوبیاں بیان کرنا اللہ سننے والا اللہ دیکھنے والا اللہ رزق دینے والا اللہ ہر ایک کا خالق تو نبی علی سعد اسلام نے یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ بہرا نہیں ہے بلکہ سننے والا ہے تو سمیع یہ اللہ کا نام ہوا اس لیے یہ لوگ نام کیا رکھتے ہیں اپنے بچوں کا عبدالسمیع کہ وہ اللہ جو سمیع ہے اس کا بندہ تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں یہ اللہ کا نام ہے اور اس نام سے اللہ کی صفت معلوم ہوئی سننا تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے نام سمیع پہ, سمی پہ اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے سننے پہ اور بندہ بھی سننے والا ہے خود قرآن میں آیا فجا اللہ حسمی ام کہ ہم نے بندے کو سننے والا بنایا ہے تو اللہ بھی سننے والا بندہ بھی سننے والا لیکن بندے کا سننا اللہ کے سننے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا بندہ کب سنتا ہے جب پیدا ہوتا ہے اور جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تب بھی ہر آواز کو نہیں سنتا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو سننے کی صلاحیت مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں بھی عیب ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے ایک وقت میں ایک آواز کو سنتا ہے اور کمرے میں جو آوازیں ہیں ان کو سنتا ہے باہر دیوار سے باہر کی آوازیں نہیں سن پاتا جب سویا ہوا ہوتا ہے نہیں سن پاتا پھر مر جاتا ہے بلکہ کئی لوگ مرنے سے پہلے ہی سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں اور جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں ان تب مسلم فلقبور جو بھی قبر میں ہے ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے ان نقلات عثم المحتا فوج سدگان کو اپنی آواز سنا سکتے جب کہ اللہ ازل سے ابد تک سننے والا ہر آواز کو سننے والا ایک ہی وقت میں سب آوازوں کو سننے والا کوئی آواز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نہ سنتے ہوں اور اللہ کے سننے میں کوئی ایب نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے تو اللہ کا سننا ویسے جیسے اللہ کے شیہ نشان اور بندے کا سننا ویسے جیسے بندہ کمزور ایسے اس کا سننا بھی کمزور تو دیکھیں یہ ہے ہمارا رب جس کے نام بھی ہیں جس کی صفات بھی ہیں کہ اللہ سننے والا ہے اچھا آپ نے کیا کہا تھا کہ جس کو تم پکار رہے وہ بہرا نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال کیا کہ وہ سننے والا ہے اور ادھر کہا کہ اللہ تعالیٰ غیب نہیں ہے تو غیب کے مقابلے میں لفظ کیا آنا چاہیے حاضر اللہ غائب نہیں بلکہ حاضر ہے لیکن آپ نے کیا کہا ہے اللہ غیب نہیں ہے قریب وہ قریب ہے حاضر کا لفظ نہیں بولا لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ناظر ہیں دیکھنے والے اس میں شک و شبہ نہیں لیکن اللہ کے اوپر حاضر کا لفت بولنا اس سے بچنا چاہیے نبی علیہ صلاحت اسلام نے آپ پہ یہ لفت استعمال نہیں کیا آپ نے کہا کہ اللہ غائب نہیں ہے بلکہ قریب ہے حاضر کا مطلب ہوگا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور یہ ان لوگوں کا قیدہ ہے جو سلف صالحین کا صحابہ کلام کا عقیدہ نہیں رکھتے غلط عقائد رکھتے ہیں ان کا قیدا یہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر چیز میں موجود ہے اللہ ہر انسان میں موجود ہے اور وہی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی دنوں میں رہتا ہے یہ الفاظ غلط ہیں درست نہیں ہے ہمارا قیدا کیا ہے کہ اللہ تعالی ارس پہ مستوی ہے اللہ تعالی اوپر ہیں ساری مخلوقات سے اوپر اور اوپر ہو کر اللہ تعالی ہر آواز کو سنتے ہیں ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے ہر کوئی اللہ کی قدرت میں ہے کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں تو کیا اللہ ہر ایک کے قریب ہیں یہ ایک مسئلہ ہے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم ان دونوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا قرب ہر ایک کے لیے نہیں ہے قرب جو ہے اللہ کا یہ بڑی اعلیٰ قسم کی صفت ہے یہ اللہ کے اعلی بندوں کے لیے ہے اللہ قریب ہے اپنے نیک بندوں کے اللہ قریب ہوتا ہے ان کے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ قریب ہوتا ہے ان کے ان کے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کافروں کے بھی قریب ہے تو یہ غلط ہوگا یہ درست نہیں ہے آپ قرآن کریم کو لے لیں وہ اداس اللہ کا عبادی انی قریب کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو قریب ہوں تو کیا اللہ ہر ایک کے قریب ہے؟ نہیں وضاحت آ گئی قریب اجیب ادا دا ادا دانی جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یعنی کہ میں اس کے قریب ہوں تو اللہ تعالیٰ کافروں کے قریب نہیں ہے محاکم اس کے بعد کیا کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے محاکم یعنی کہ اللہ کی میت میت کا مانا کیا ہوتا ہے ساتھ ہونا تو اللہ کی میت کن کے لیے ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے یہ وہ چیز ہے میت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے لیکن میت کی دو قسمیں ہیں پھر اللہ کا بندے کے ساتھ ہونا اس کی دو قسمیں ہیں. جو اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ کی خصوصی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور جو اللہ کے عام بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی عامت ان کے ساتھ ہوتی ہے کیا مطلب ہے اس کا اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے مسلمان کے ساتھ بھی کافر کے ساتھ بھی کوئی کافر ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو تو اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہیں لیکن ایک ہوتی اللہ کی خاص میت وہ کن کے لیے ہے وہ مومنوں کے لیے ہے وہ نبیوں کے لیے ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہے آپ غور کریں کہ جب جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ غار سور میں تھے اور مکہ والے تلاش کرتے ہوئے غارے سور کے دہانے پہ, پہ پہنچ گئے جناب صدیق نے دیکھا کہ غار کے اندر سے وہ نظر آ رہے ہیں اور اگر وہ تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے تو ان کی نگاہ نبی اسلام پہ پڑ جائے گی اور وہ ان کی نیت بری ہے ان کے عزائم برے ہیں تو جناب صدیق پریشان ہو گئے ٹینشن کا شکار ہو گئے غمگین ہو گئے ان کو ٹینشن اپنی نہیں تھی ان کو ٹینشن نبی علی ساط اسلام کی تھی اس موقع پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا لات ان اللہ معنی آپ غم نہ کریں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے خصوصی میت کا عام میت کا نہیں اگر عام میت ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے ہمارے ساتھ ہے. پھر تو اللہ کا کے بھی ساتھ ہے تو علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا جو غار کے اندر تھے اور ان کے بھی ساتھ تھا جو غار کے باہر تھے لیکن مدد کے لحاظ سے خاص میت اللہ کی مدد اللہ کی تعید اللہ کی توفیق اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نبی علی صلی اللہ علیہ اللہ کے ساتھ تھا جناب بکر کے ساتھ تھا کافروں کے ساتھ نہیں تھا تو یہ ہے وہکم <مَعَكُم> اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ ماصابرین اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا مطلب اللہ ان کی نصرت کرتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی تائید کرتا ہے تو یہ جو آپ نے کہا وہ محاکم <مَعَكُم> اللہ تمہارے ساتھ ہے تو یہاں امید یہ ہے کہ خاص معیت مراد ہے کیونکہ یہ سب کون ہیں صاحب کلام مسلمان نیک لوگ اس کے بعد آپ دیکھیں نا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں تعویلیں کرتے ہیں اور جو مانتے ہیں ان کو کتنا مزہ آتا ہے کہ ہمارے رب کا تعارف آیا ہمارے رب کی شان بیان ہو رہی ہے ہمارے رب کے بارے میں وہ بھی چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو جو رب کی خوبیاں ہیں اور وہ چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں جو اگر اللہ کے ساتھ اللہ کی طرح منسوخ کی جائیں تو وہ ایب ہے اس کے بعد ابو مساشری کہتے ہیں وہ انخل فدا بتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نبی علی السلاۃ وسلم کے جانور کے پیچھے تھا یعنی کہ جس جانور پہ آپ سوار تھے میں آپ کی سواری کے پیچھے تھا فسامی تو آپ نے مجھے سنا وہ کہ کہہ رہا تھا لاہو لا واقوت یعنی کہ وظیفہ کر رہا تھا میں لا حول ولا قوت اللہ بلّہ بار بار پڑھ رہا تھا اور میری آواز سن لی کس نے نبی علی سات اسلام نے لاہولت اللہ بلّہ کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہ گناہوں سے بچانے والا اور خیر کی قوت دینے والا طاقت دینے والا صرف ایک اللہ ہے میں اگر گناہوں سے بچا ہوا ہوں تو میرا کمال نہیں کمال کس کا اللہ کا میں اگر چاند نیکیاں کرتا ہوں میں اگر ذکر کرتا ہوں تلاوت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو کمال میرا نہیں اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہوں سے بچنا ممکن اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہی نکی کرنا ممکن تو ولا قوت اللہ بلّہ یہ عظیم کے لمات ہیں انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں میں زیرو ہوں میرا مال اللہ کی طرف سے میری اولاد اللہ کی طرف سے اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے اچھے کپڑے ہیں اولاد ہے علم ہے جو کچھ ہے وہ اس مالک کی طرف سے ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں تو لا حول ولا قوت اللہ بلّا گناہوں سے پھرنا ممکن نہیں ہے ولا قوت اور نیکی کرنا ممکن نہیں ہے اللہ بلّ مگر اللہ کے ذریعے اللہ کے ساتھ اللہ کی توفیق سے فقال علی تو مجھ سے کہا آپ نے مجھ سے کہا کس نے اللہ کے رسول نے سوالسل یہ سوالسل کون کہہ رہے ہیں ابو شری کہہ رہے ہیں تو مجھ سے کہا یا عبد اللہ ابن قیس اے عبداللہ ابن قیس قلتو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول لبیک یا رسول اللہ آج بھی یہ نعرہ لگتا ہے تو کیا آج یہ کہنا لبیک یا رسول اللہ ٹھیک ہے جب ابو مساشری نے کہا تب تو اللہ کے رسول سامنے موجود تھے آپ کو مخاطب کر کے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول تو آج اگر کوئی مسلمان کہتا ہے لبئی کی یا رسول اللہ اللہ کسول میں حاضر ہوں تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہے یہاں <سلام> پہ دیکھنا پڑے گا کہنے والے کا عقیدہ کیا ہے اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلاق وسلام میرے یہ الفاظ سن رہے ہیں آپ حاضر و ناظر ہیں اور میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اللہ کسول میں حاضر ہوں تو یہ الفاظ کہنا غلط ہے بالکل غلط عقیدہ ہے یہ جائز نہیں ہے اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے عقیدہ جی. ٹھیک ہے یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں جی. عقیدہ یہ ہے کہ آپ فوت ہو چکے جی. دنیا سے جا چکے جی. صرف برزخی زندگی آپ کو حاصل ہے دنیاوی زندگی نہیں تو آپ اللہ کے مہمان ہیں اللہ نے آپ کو بڑی عظیم شان بڑا عظیم مقام دیا ہے جی. لیکن ہم انسانوں سے آپ کا رابطہ نہیں ہے جی. تو لبیک یا رسول اللہ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ کافروں کو جلانے کے لیے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو احباب سعودی عرب میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کافر لوگ نبی علی سات اسلام کی توہین کرتے ہیں تو سعودی عرب کے لوگ اپنی گاڑیوں کے پیچھے گاڑیوں کے اوپر لکھ لیتے ہیں لبئی یا رسول اللہ حالانکہ سعودیہ والوں کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے ان کا قیدا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حاضر ہیں موجود ہیں تو وہ کیوں لکھتے ہیں کافروں کو جلانے کے لیے کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے دفاع کے لیے حاضر لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول ہمارے الفاظ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں جی قال تو آپ نے کہا اللہ عدال کا اللہ من تم من کنوزل جنا کیا میں تمہیں کیا میں تمہاری جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے لفظ پہ رہنمائی نہ کروں کیا میں تمہاری رہنمائی علاقی متن ایسے الفاظ پہ نہ کروں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے پھل تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے رسول فدا کا ابھی امی آپ پہ میرے ماں باپ قربان قال تو, تو اسے پتا چلا کہ لاہول اللہ بلا کتنے عظیم الفاظ ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے آپ کو جنت کے خزانے ملیں گے تو یہ الفاظ بذات خود خزانہ نہیں ہیں لیکن ان کے ذریعے جنت کا خزانہ ملتا ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ الفاظ خود جنت کا خزانہ ہے تو بہرحال اس سے ان الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو ان الفاظ کو کثرت سے کہتے رہنا چاہیے اس کے بعد باب نمبر اکتیس باب نصیر تو بن باب کیا ہے نبی علیہ السلاط اسلام کے الفاظ کو باب بنایا گیا ہے کیا الفاظ ہیں آپ کے کہ میری روب کے ذریعے مدد کی گئی ہے کیا مطلب اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا روب آپ کے دشمنوں پہ ڈال دیتے ہیں اور دشمن کو شکست دینا آسان ہو جاتا ہے حدیث نمبر نو سو نو نائن زیرو نائن قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام, امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بو ایس تو بے جناب ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے سنویت ہے کہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوئست و بجوام الکلم مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے ان کے اللہ نے مجھے نبی بنایا اور ساتھ ہی اللہ نے مجھے جامع کلمات کہنے کی توفیق دی ہے مجھ میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ میں جامع ترین الفاظ کہتا ہوں کیا مطلب ہے جامع الفاظ جامع قسم کے کلمات یعنی کہ چند الفاظ کہنے اور اس کا معنی اور مفہوم وسیع ہونا بجائے اس کے کہ آپ سو چیزیں بیان کریں دو سو لفظ کہہ کے اللہ رب العزت نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ سو چیزیں بیان کرتے تھے پانچ لفظ کے ذریعے دس لفظوں کے ذریعے اس کی مثال پہلے میں قرآن سے دینا چاہوں گا جی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وہ یقلو مالا تعالم جی. کہ اللہ تعالیٰ جی. وہ, وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے اب ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے جی. کہ اللہ تعالیٰ انقریب جہاز پیدا کرے گا ٹینک پیدا کرے گا میزائل پیدا کرے گا موبائل پیدا کرے گا سپیکر پیدا کرے گا اینک پیدا کرے گا کیمرہ پیدا کرے گا کمپیوٹر پیدا کرے گا تو یہ کتنے صفے ہو جاتے شاید اس کے تیس پارے بن جاتے کہ اللہ نے یہ یہ چیزیں ابھی پیدا کرنی ہیں تو اب جو چیزیں نزول قرآن کے بعد جو چیزیں پیدا ہوئیں وہ اتنی ساری ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ان کا نام لیتے تو شاید یہ تیس پارے الگ سے بن جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی جامع الفاظ کہتے ہیں فرمایا وہ یخ الکمال اللہ وہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے معلوم نہیں قیامت تک کتنی چیزیں پیدا ہونی ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گی نبی علیہ السلام کی طرف آ جائیں آ فرماتے ہیں منحد صفی امرینا ہدا مل سمن حفاظن جو ہمارے اس دین میں نیا کام داخل کرے تو اس کا نیا کام کیا مردود ہے نقابل قبول ہے اور ایسے ہی آپ ایک اور جہاں کہتے ہیں کلو بدا تن ہر بدت کیا ہے گمراہی ہے اب ایک یہ تھا کہ آپ کہتے کہ تیجا چونکہ نیا کام ہے اس لیے مردود ہے نقابل قبول ہے میں نے نہیں دیا تیجا میں نے مقرر نہیں کیا ساتواں میں نے مقرر نہیں کیا چالیسواں میں نے مقرر نہیں کیا برسی میں نے نہیں بتائی عرس میں نے نہیں بتایا گیارہویں میں نے نہیں بتائی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں بتائی تو یہ چیزیں جو ہیں بعد میں ایجاد ہوں گی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں چونکہ نہیں ہیں میں نے نہیں بتائیں ان کو دین کے نام پہ کیا جائے گا تو یہ نقابل قبول ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ اسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے لے کر اب تک جو دین میں نئے کام داخل کیے گئے جن کو ہم بدعات کہتے ہیں وہ بہت ساری ہیں اور معلوم ہے کیا من تک کتنی بدعات ایجاد ہوں گی اب بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک بدعت کا نام لیتے آپ نے جامع ترین الفاظ کہہ دیے فرمایا جو بھی ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے گا وہ نیا کام مردود ہے تو اب دیکھیے ہر بدت کے لیے ہر کو غلط کہنے کے لیے ہم یہی حدیث پڑھیں گے ہر بدت کو غلط کہنے کے لیے ہم کہیں گے تو نبی علیہ علی اسلام اگر بدعت کے نام بتاتے تو شاید اس کے کوئی دو سو تین سو صفات ہو جاتے لیکن آپ نے جامع الف استعمال کیے فرمایا اسی لیے آپ کہتے ہیں مجھے جامع ترین الفاظ کے ساتھ بھیجا گیا ہے وَنُصِرْتُ بھی اور میری روب کے ذریعے مدد کی گئی ہے یہ تو حدیث جو ہم رہے ہیں جناب ابو ریرا کی بیان کرتا ہے ایک حدیث آتی ہے جناب جابر سے بخاری شریف میں اس میں آپ نے فرمایا کہ میں ایک مہینے کی فاصلے پہ ہوتا ہوں کہ دشمن کے دلوں میں میرا روب ڈال دیا جاتا ہے یہ کہ جب میں نے دشمن سے لڑنا ہوتا ہے ان پہ حملہ کرنا ہوتا ہے ابھی میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں ایک مہینہ میرے اور ان کے درمیان سفر باقی ہوتا ہے تو اسی وقت سے ان کے دلوں میں میرا روب ڈال دیا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے اللہ نے آپ کو بہت بڑی شان دی ہے اس طرح کہ نصر تو بر روبی روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے فبئی نہ انا نا اتی تو بے مفاتی ہی خزان فوجیت فی, یدید فی یدید جب میں سویا ہوا تھا اب آپ اپنے خواب بیان کرنے لگے ہیں فرمایا جب کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں فوجیات تو میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں قال ابو ریہیرا جناب ابو رحرا کہتے ہیں وقد رحبہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینا نبی علی السلام جا چکے وہ ان تم تن اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو اچھا جی اس ان الفاظ پہ غور کریں ابو ریہرا کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول جا چکے ہیں یا حاضر ناظر ہیں ابو الرحر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جا چکے اور تم یہ خزانے نکار رہے ہو حضب الحا یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم خزانے نکال رہے ہو اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو صحابہ کرام کا قیدا کتنا صاف ستھرا ہے قرآن کے عین مطابق ہے حدیث کے عین مطابق ہے اس کے بعد اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں اس سے مراد وہ فتوحات ہیں جو بعد میں آپ کے صحابہ کے کو ملی اور خزانے بھی ملے رومیوں کے خزانے فارسیوں کے ایرانیوں کے خزانے اور دنیا کے دیگر ممالک کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے بہت مال آیا بہت پیسہ آیا اسی کی طرف اشارہ ہے آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں یعنی کہ آپ اور آپ کی امت کو یہ خزانے دیے گئے اور یہ فتوحات دی گئیں اور یہ خواب پورا ہوا یہ خواب پورا ہوا نبیوں کے خواب ویسے بھی حقیقت ہوتی ہیں تو جناب ابو رحرا رہ کہہ رہے ہیں یقین اللہ کے رسول چلے گئے ہیں اور تم ان خزانوں کو نکار رہے ہو ان یعنی کے ان خزانوں کو حاصل کر رہے ہو اس کے بعد باب نمبر بتیس کیا باب ہے باب حل تن سلون اللہ بافا تمہاری مدد نہیں ہوتی مگر تمہارے کمزور لوگوں کے سبب سے معاشرے کے وہ لوگ جو کمزور ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے ان کی وجہ سے باقی لوگوں کو مدد ملتی ہے اس کی مزید وضاحت حدیث سے ہو جائے گی حدیث نمبر نو تو دس نائن ون زیرو خا اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہے؟ امام بخاری وقاص روایت مصعب بن ابو بن بن بن وقاص سے وہ کہتے ہیں ان له من کہ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ مصحف کے کیا لگتے ہیں والد تو مصحف اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں ان لوگوں پہ فضیلت حاصل ہے جو ان سے کمتر ہیں جناب سعد کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بہت سارے لوگوں سے افضل اور بہتر ہوں کس لحاظ سے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں میں بہترین تیر انداز ہوں میں اللہ کے رسول کا دفاع کرتا ہوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے بہادری کی وجہ سے اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں پہ فوقیت دی ہے فضیلت دی ہے میں ان سے افضل ہوں ان سے بہتر ہوں یہ بات ان کے دل میں آ گئی فقانبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ سات وسلام نے حلۃنسلون وۃ السکون اللہ بدافا تمہیں مدد نہیں ملتی اور تمہیں رزق نہیں ملتا مگر تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے یعنی کہ تمہیں جو غلبہ ملتا ہے جو فتوحات ملتی ہیں جو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے جو اللہ کا رزق ملتا ہے وہ کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے یہ سدھیس میں عبرت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اپنے کمزور رشتے داروں کو بوجھ نہ سمجھیں محلے کے کمزور لوگوں کو بوجھ نہ سمجھیں ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو رزق آ رہا ہو ان کی وجہ سے آ رہا ہو کہ آپ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دے رہا ہو اور ویسے بھی صحیح حدیث ہے کہ سیلا رحمی کی وجہ سے عمر میں بھی برکت پڑتی ہے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں مدد بھی ملتی ہے اللہ کی اور تمہیں رزق بھی ملتا ہے اور امام نسائی نے جب اس حدیث کو وید کیا تو وہاں پہ یہ وضاحت آئی ہے کہ کمزور لوگوں کی نمازوں روزوں اور دعاؤں کی وجہ سے تمہیں مدد ملتی ہے تو اس سے پتا چلا کہ جہاد میں آپ جب جائیں تو جو لوگ آپ کے مقابلے میں کمزور ہیں آپ کی طرح نہیں لڑ سکتے تو آپ ان کو حقیر نہ جانیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ بوجھ ہیں یہ چٹی ہیں ایسے ہی ان کو تنخواہ دینا پڑتی ہے ایسے ان کو کھانا دینا پڑتا ہے اس سے بہتر ہے اب گھروں میں بیٹھے نہ ہو سکتا ہے نیگیت کے لحاظ سے وہ تم سے آگے ہو اللہ سے تعلق کے لحاظ سے تم سے آگے ہو اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی التجاؤں کی وجہ سے تمہیں مدد مل رہی ہو اللہ کی برکتیں نازر ہو رہی ہوں حدیث نمبر نو سو گیارہ نائن ون ون خا اس عدیز کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام بخاری ان ابی ہو رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبد الدنار و عبد عبدالدرہم و عبد الخمیصہ تائیسہ ہلاک ہو جائے کون دنار کی پوجا کرنے والا دنار کی عبادت کرنے والا یعنی کہ جو مال کا اتنا حریث ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ سونے کی چاندی کی عبادت کرتا ہو ان کا بجاری ہو صبح و شام مال مال دنار درم پاؤنڈ ڈالر پیسہ تو آپ کہہ رہے ہیں تائس آبد الدینار ویسے تو ہر بندہ مال کی محبت میں مبتلا ہے یہ تو قرآن نے بیان کر دیا ہے وہ ان نحو الحب لشدید مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے لیکن ایک وہ محبت ہے جو اس حد تک ہوتی ہے کہ جیسے انسان مال کی پوجا کرتا ہو ان کے انسان مال کی خاطر رب کو نظر انداز کر دے اللہ کے رسول کو نظر انداز کر دے قرآن کو نمازوں کو عبادت کو رشتے داروں کو اولاد کو تو یہ وہ ہے جو مال کا پجاری ہے فرمایا تائشہ عبد الدنار دنار کا پجاری ہلاک ہو جائے وہ اور دیرم کا بندہ دنار کہتے ہیں سونے کے سکے کو اور دیرم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو تو فرمایا دنار کا بندہ ہلاک ہو جائے درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے وہ عبد الخمیسہ اور نقش و نگار والی چادر کا بندہ بھی ہلاک ہو جائے جو اچھے لباس کا پجاری ہے تو یہ سارا مال ہے دنار ہو درم ہو یا چادر ہو ان یا رادیہ یہ کون ہے دنار کی پوجا کرنے والا یہ درم کا بندہ کون ہے یہ لباس کا بندہ کون ہے فرمایا یہ وہ ہے کہ اگر اسے مال دیا جائے تو رادیا تو راضی رادی ہے اگر مال ملے تو رب پہ بھی رادی ہے لوگوں پہ بھی راضی ہے دینے والوں پہ بھی راضی رب پہ بھی راضی ان اوتیہ یا اگر اسے مال دیا جائے تو کیا ہے راضی ہے وہ علم یوتا سحط اور اگر اسے مال نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہے کس پہ اللہ پہ بھی ناراض لوگوں پہ بھی ناراض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن حکیم میں <تصفح> ومن الناس اللہ سمیا ابد اللہ علیہ حرف فعین اصحبہ خیر الطمانبی وََ عصابۃ فطۃۃۃۃ وضی دن خصرت دنیا ولاخرہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے اگر اس کو مال ملے تو وہ اسلام پہ رادھی ہے اس دین پہ رادھی ہے اور اگر اسے مال نہ ملے بلکہ مصیبتیں آ جائیں آزمائشیں آ جائیں تو وہ مرتد ہو جاتا ہے دین کو چھوڑ کے باغ کھڑا ہوتا ہے اسی لیے کنارے پہ رہتا ہے صحیح طرح اسلام میں داخل ہوتا ہی نہیں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہی نہیں اللہ کہتے ہیں خاصی دنیا وال آخرہ یہ دنیا میں بھی گاٹے میں ہے آخرت میں بھی گاٹے میں ہوگا آپ مزید فرما رہے ہیں تائسا ون تکس یہ آدمی ہلاک ہو جائے اور ناکام و نامراد ہو جائے ان تقسا کا معنی یہ ہے کہ اپنے سر کے بل گر پڑے سر کے بل گر پڑے اور یہ بدوا ہے تباہی کی بربادی کی ناکامی کی تو کیا کہیں گے تائسا ہلاک ہو جائے ون تقسا اور یہ سر کے بل گر پڑے ان یعنی کے ناکام و نامراد ہو جائے ویداشی کا فلن تقش اور جب اسے کانٹا چوبے تو کانٹا نکالنے والا نہ ملے جب اسے کانٹا چوبے تو کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ملے تو با لب دن آخر دن بے بےان فرص تو خوشخبری ہے لعبد اس بندے کے لیے آخر دن جو پکڑے ہوئے ہے اپنے گھوڑے کی لگام اپنے گھوڑے کی باغ فی سبیر اللہ, اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں گھوڑے کی لگام اس نے پکڑی ہوئی ہے اشاسن رسحو اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں اشیاس راسو اس کے سر کے بال پر ہیں سر کے بال اڑے ہوئے بکھرے ہوئے مخبر رتن ہو اس کے پاؤں غبار آلود ہیں پاؤں پہ مٹی پڑی ہوئی یعنی کہ ایک طرف وہ بندہ تھا جس کے بارے میں بیان ہوا کہ دنار کا بندہ درم کا بندہ لباس کا بندہ مال ملے تو خوش ورنہ ناراض اس کے بعد دوسرے بندے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی ان کے جہاد میں اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہے اس کے سر کے بال پر آگندہ ہیں مغبر رت ان اس کے پاؤں غبار آلود ہیں ان کا نفل ہراس آتی کا اگر وہ پہنے میں ہے تو وہ پیرے میں ہے یعنی کہ اگر اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ دشمن کے سامنے پہرا دینا ہے وہ ادھر کھڑا رہے گا خوشی سے یہ ڈیوٹی دے گا کوئی شکوہ نہیں کوئی اعتراض نہیں یہ نہیں کہے گا میری ڈیوٹی ادھر لگاؤ نہیں تم نے مجھے دشمن کے سامنے کو کھڑا کر دیا ہے نہیں ان کانفل ہرا کان افل اگر وہ پیرے میں ہے تو وہ پیرے میں ہی ہے وہ انکان فصاقاتی کان حفی اور اگر وہ لشکر کے پیچھے ہے تو وہ لشکر کے پیچھے ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو سب سے آگے کر دیں دشمن کے سامنے تو ادھر بھی خوش اگر آپ اس کو سب سے پیچھے بھیج دیں تو ادھر بھی خوش جدھر آپ اس کی ڈیوٹی لگا دیں وہ راضی ہے وہ انکانف صاقت مراد کیا لیں گے لشکر کا پچھلا حصہ اندن علم اگر یہ اجازت مانگے تو اس کو اجازت نہ دی جائے یعنی کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اپنے لشکر میں اس کی حیثیت کیا ہے کہ اگر اس کو وہ کوئی کام کہے تو اس کی کوئی بات نہیں مانے گا چھٹی مانگے اس کو چھٹی نہیں ملے گی جانے کی اجازت مانگے اس کو نہیں ملے گی کیونکہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لیکن اللہ کے اس کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے کہاں وہ بندہ کہاں یہ بندہ فرمایا اندم یو ادن اگر وہ اجازت مانگے تو اسے اجازت نہیں دی جائے گی وہ ان شفا یو شفا اور اگر وہ کوئی شفاعت کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی دنیا میں یہ اس کا حال ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ یہ کمزور لوگ جن کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے جن کا ہماری نگاہوں میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے اور کئی دفعہ انسان کو جو مدد ملتی ہے ان کی وجہ سے ملتی ہے اور انسان ان کو بوجھ سمتا ہے انسان ان سے جان چھڑاتا ہے کیا ہم نے وہ واقعہ نہیں پڑھا جو سورہ قلم میں آیا ہے میں ہر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ پڑھے سورہ قلم میں کہ ایک آدمی کا باغ تھا اور وہ جب باغ کا پھل کاٹتا تو فقیروں میں تقسیم کرتا مسکینوں میں تقسیم کرتا گھر والوں کو بھی کھلاتا اللہ کی راہ میں بھی دیتا جب فوت ہو گیا تو بچوں نے سمجھا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا سارا مال غریبوں مسکینوں پہ لٹا دیا کرتا تھا انہوں نے کہا کہ ہم رات کے وقت جائیں گے اور پھل کاٹیں گے تاکہ فقیر سوئے ہوئے کو لینے کے لیے آئے ہی نہیں وہ گئے باغ مل نہیں رہا کہتے ہیں لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں دوسرے بھائی نے کہا راستہ نہیں بھولے شاید ہم نے رب کو بھلا دیا تھا اس کی سزا ملی ہے تو پتا چلا کہ باغ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور باغ ایسے ہو گیا گویا کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں تو غریبوں فقیروں مسکینوں کو جب ہم بوجھ سمجھیں گے تو یہ صورت ہوگی اس کے بعد باب نمبر تینتیس باب الحرب خد یا خد یا خد آتن تینوں طرح پڑھا جا سکتا ہے لڑائی دوکے کا نام ہے لڑائی دوکے کا نام ہے یہ حدیث پڑھنے سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ حدیث کا صحیح معنی جان سکیں ایسا نہ ہو کہ آپ حدیث کا غلط مفہوم لے لیں اور پھر اسلام کو بدنام کریں اور اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھیں امام نووی کہتے ہیں اتفقوا على خدا الکفاری کی فما امکن علماء کرام کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ کافروں کو دھوکا دینا جائز ہے جیسے بھی ممکن ہو اللہ یقون افی نقد وحدین او امان فلاح یجوز لیکن اگر کافروں کو دھوکا دیتے ہوئے جو ان سے معاہدہ کیا تھا وہ ٹوٹ رہا ہو تو پھر جائز نہیں ہے جو آپ نے ان کو امان دی تھی امن دیا تھا پناہ دی تھی اس کو توڑا جا رہا ہو تو ایسا دھوکا دینا جائز نہیں ہے دھوکا دیجیے کافروں کو لیکن ویسے جیسے نبی علیہ السلام دیتے تھے آپ نے اگر لڑنے کے لیے دائیں جانم جانا ہوتا تو آپ مدینہ سے نکلتے کس جانم تھے بائیں جانم ادھر سے نکلتے اب اگر کوئی جاسوس ہے تو رپورٹ دے گا کن کو جو ادھر ہیں جب کہ آپ نے حملہ کدھر کرنا ہے ادھر حملہ آپ نے کرنا ہے ان اس دشمن پہ جو دائیں جانب رہتا ہے لیکن مدینہ سے آپ نکل رہے ہیں کس جانب بائیں جانب لیکن یہ نہیں کہ آپ کافروں سے معاہدہ کریں اور معاہدہ اس نیت سے کریں کہ چلے معاہدہ کر لیتے ہیں پھر توڑ دیں گے اسلام اس کی قدر اجازت نہیں دیتا آپ کسی کافر کو پناہ دیں جی. کہیں کہ جن... تم ہتھیار ڈال دو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا بعد میں قتل کر دیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا دشمن کو دھوکہ دیجیے جی. دشمن سے چال چلیے جی. لیکن کسی معاہدے کی خلاف ورزی کیے بغیر اور کوئی اخلاقی طور پہ جو آپ نے ان کو پناہ وغیرہ دی ہے اس کو توڑے بغیر آپ کسی کو پناہ دیں یا ان کا کچھ سفیر آئے آپ اس کو قتل کر ڈالیں اور سمجھیں کہ جناب میں بڑا کامیاب چال باز ہوں تو یہ آپ کی ہے اس کو چال باز ہی نہیں کہتے <تصفح> تو لڑائی دھوکے کا نام ہے دھوکہ کیا ہے مثال کے طور پہ آپ کی فوج ہے صرف ایک ہزار دشمن کو آپ یہ زہر کریں کہ آپ کی فوج تیس ہزار ہے جیسا کہ جناب خالد بن ولید نے ایک لڑائی میں کیا تھا کہ مثال کے طور پہ پندرہ سو آدمی لڑنے کے لیے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جو باقی تھے وہ باری باری ہر آدھے گھنٹے بعد گھنٹے کے بعد پچاس آدمی آ رہے نعرے لگاتے ہوئے اور دشمن سمتا کے ان کا ایک اور گروپ آ گیا ایک اور آ گیا ایک اور آ گیا اس انداز سے آپ چال چلیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلاۃ السلام کے ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ان کے غلط مفہوم سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان احادیث کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائے اور ان احادیث پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے آپ لوگ آدھی کتاب ہونے جا رہی ہے اور آپ لوگ جس پیار و محبت سے یہ حادیث پڑھ رہے ہیں مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہم پہ خوش ہو جائے اللہ ہم پہ راضی ہو جائے میری دعا ہے آپ کے لیے اور اپنے لیے اللہ ہم سب کو اخلاص دے اللہ تعالی ہم سب پہ راضی ہو جائے اور اللہ کرے کہ ہماری پوری زندگی قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے اور آپ علیہ السلام کی عادیث پڑھتے ہوئے گزرے صرف یہ الوافی کافی نہیں ہے آپ اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ پوری زندگی ہی آپ کی احادیث پڑھنی ہے آخری دن بھی جب اللہ کے پاس جانا ہے اس حال میں جانا ہے کہ اس دن بھی احادیث کسی کو سنائی ہوں یا سنی ہوں اللہ تعالیٰ احادیث کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائے آپ سب کو جزائے خیر دے آپ لوگوں کے امور آسان فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو رزق حلال دے ہم سب کو اللہ رزق حلال دے ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی سے نوا دے ہم میں سے جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا دے اور ہمارے لوگ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وفد فرمائے و آخ ان الحمد اللہ رب العالمین